بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم ان الله اصدقك وطاب على نساء العالمين يا مريم قولي لربك اني راغبه و متوكله وَإِذْ قَالَتِ علم کا تو اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم ہو اے مریم اللہ, اللہ نے تجھے چن لیا ہے وفارا کے اور تجھے باپ کیا ہے وسفا اور تجھے چنا ہے تمام جہانوں کی عورتوں بات اس آئس میں اللہ سبحانہ نکانا ہوا نے مریم کے چننے کا ذکر دو مرتبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تو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 اللہ تعالیٰ نے شرط قبولیت پہنچا پھر دوسری مرتبہ چننا بیس والے سراف و سلام کی ولادت کے لیے یہ دونوں طرح آپ مان ہو سکتے ہیں وقا کے اعلیٰ نے سارے اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے جہانوں کی عورتوں پر چن لیا یہ اس دور کی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 بن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ تھا ان کے بارے میں بھی الفاظ اسی طرح کے آتے تو یہ ایک خاص پہرائے میں اور خاص بخہ میں یہ فضیرت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سے آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران یہ ہی کامل ہوئی ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی ہوتا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے شرید کی فضیلت تمام کھانوں پر شرید جس طرح تمام تر خانوں میں سے اعلیٰ ترین کھانا ہے ایسے ہی سیدہ آہستہ سیتیفا رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کی تمام عورتوں سے افضل ترین ہیں اسی طرح سے جامع گرمدی میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں کہ اللہ سبحانہ سان صاحلہ نے تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران کدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ فراؤں کی بیوی یہی کافی ہے تمام جہان کی عورتوں میں سے یہ چل عورتیں مریم بنت عمران خدیجہ بنت اوید اور فاطمہ رضی اللہ کا علاقہ تھا اور آسیہ زوجائے یہی تمہارے لیے کافی ہیں تو یہ مختلف اعتبارات سے ان کی الگ الگ طبیعتیں ہیں یا کربی کی وسو دی مہر را کے عمریم فرما برداری کر اپنے رب کی وسو اور سجدہ خجدا کر راک اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ مریم ارے مسلا چونکہ مسجد کی خادمہ کی بہت المقت کی محراب میں رہتی تھی مسجد میں ہی تو اس لیے انہیں باجماعت نماز ادا کرنے کا ختم ہوا کہ نماز باجماعت ادا کریں ذاریکہ میں انبا الغ نوی ہی یہ غیر کی خبروں میں سے ہیں وید کی کچھ خبریں کچھ باتیں ہیں ہم ہی ہاں انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے وا ان اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اس یب قون جب وہ واہن جھگڑ رہے تھے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے زاری کا بنا مطلب بائے بھی نوکری ہی نہیں یہ <سؤال> غیب کی خبریں ہیں غیب کی باتوں میں سے کچھ باتیں ہیں جب ہم آپ کی طرف وتی کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ ہوا تھا نے وید کی خبریں وحی کی ہیں ان خبروں کے وحی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الريد ويب دان اللہ نے غیب دان ہونے کی نقی کی قرآن مجید میں جا بجا کو لاخلا ملائی با کہ غیب نہیں جانتا غیب دان نہیں اللہ سبحانہ خیال نہ ہوا تعالی. کہ سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا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 یہ تیب کی خبریں ہیں ان میں تیب کی معلومات ہیں یہ معلومات رکھ کر آپ آ لیں وہ حکیم طبیب یا ڈاکٹر نہیں کہلوا سکتے کیونکہ یہ معلومات ہے علم نہیں جس کے پاس تیب کا علم ہوگا وہ طبیب یا ڈاکٹر کہلوائے گا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 کی وجہ سے علم کا دعوی کر بیٹھا تو کیا کہا جاتا ہے اتائی ڈاکٹر اتائی حکیم اور یہی حال ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جنہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویدگان عالم الغیر قرار دیا وہ نہیں رہ سکے آخر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ اصائی آنے ملغ ہے ان سروں کے سیدھوں سے کوئی پوچھے کہ اصائی ہونا یہ کسی کی تعریف ہے کہ توحین کسی کو اصائی ڈاکٹر کو ہو عسائی حکیم کو ہو تو یہ اس کی توحین ہوتی ہے تعریف نہیں ہوتی لمبے عصائی توحیر کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے آگے سے قابلے کرتے ہیں کہ اصائی اللہ کی عصا کرتا ہے عطائی کا مانا اللہ کی اثا کرتا ہے پھر تو دنیا میں سارے حکیم ڈاکٹر ہی عصائی ہیں کہا کرو عسائی ڈاکٹر صاحب دیکھنا کیا بنتا ہے اپنی بات کو غلط رکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی آپ میں سے ہر بندے کو پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے گودو کیسے کرنا ہے زکات کے بنیادی مسائل روزے کے بنیادی مسائل سب کو پتا ہے یہ سارا کچھ کیا ہے دین کی معلومات ہے نا دین کی اتنی زیادہ معلومات ہونے کے باوجود آپ عالم دین انہیں کا دادا کرتے ہیں کوئی بھی نہیں وہ دو چار باتیں بندے کو پتا ہوتی ہے کر دیتا ہے جب زیادہ کا مطالبہ ہوتا ہے میں کوئی عالم تھوڑا ہوں تو ہم تو سن سنا کے گزارا کرتے ہیں عالم تو نہیں ہے خود اپنے عالم ہونے کی نقی کرتا ہے کیوں اس کے پاس علم نہیں ہے معلومات ہے علم اور معلومات کے اندر فرق ہے اور یہ فرق جس کو سمجھ آ گیا یہ میں غیر والا مسئلہ حل ہو گیا اور جس کو یہ فرق سمجھ نہیں آتا وہ جہالت میں دانت تو یہاں آتا ہے علم ایک ملکے کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ نامعلوم تک پہنچ جاتا ہے آپ اس کی مثال نہیں سمجھیں کہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں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 وہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ رنگ بات ہے کہ ہمارے اکثر کام ایسے چلاتے ہیں وہ میڈیکل ریپ والے آ کے بتا جاتے ہیں کہ یہ دوائی ہے اس کام کے لیے آپ یہ بیچو گے تو کتنے فیصد آپ کو مل وہ لکھ, لکھ لکھ کے دیتا ہے اس کو کوئی پتا نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہے اپنا تو بہت بار ہاں. یہ علم ہے اسی طرح تو آگے سے آگے کھڑ رہا ہے زمانہ ترقی کر رہا ہے نت نئے مسائل کھڑے ہوئے ہیں عالم اس کو کہا جائے گا جو نت نئے پیش آنے والے مسائل کا حل قرآن سے یا نبی کے فرمان سے نکالے تو نہ لگائے اپنی طرف سے قرآن کی آیت سے اقتدار کرے نبی کے فرمان سے اتردار کرے اور نسلے کا حل نکال کے لگائے یہ ہے آلم ایک عالم دین نے مسئلہ بیان کیا وہ سن کے آگے آگے آگے یہ علم نہیں یہ معلومات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زال کا من دے من ہی یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں ہم انہیں آپ کے گرف بہی کر رہے ہیں پھر غیب کی جو خبریں اللہ نے بھیج کی ہیں آپ نے پڑھی لینا ساری آگے بھی پڑھ رہے ہیں اگر ان خبروں کو جاننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم اور غائب ہو گئے پھر تو ہر مسلمان جو قرآن پڑھے ان کو سمجھے عالم اور غائب ہونا چاہیے جو باتیں اللہ نے نبی کو بتائی ہے نبی نے اپنے پاس چھبا کے نہیں بندے تمام بھی رہی نہیں جو کچھ پیاز کی طرف نازر کیا گیا آگے پہنچا دوں گا نبی نے پہنچایا صاحبہ نے گواہی دیا ہے نا غلط کا وقت دہی کا آپ نے امانت ادا کر دی ہے تیزانات ایرا بھی آپ نے پہنچا دیو جو جو باتیں غیب کی اللہ نے بتائی ہیں قرآن میں آ گئی ہیں جو قرآن میں نہیں آئی نبی کے فرمان میں آ گئی آدھی آ گئی بنی اتنا اس کے واقع آپ اور اس طرح دیگر چیزیں صلی اللہ ہو رہی بند نے ذکر کیا غریق ابھی نمبائی ریبینوٹی گئی یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے وہی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی غیب دان کو تو پہلے ہی پتا ہے پھر وہی کی کیا ضرورت بتانے کی کیا ضرورت دوسری یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ماں کل کا لذیذ آپ اس وقت وہاں پہ نہیں تھے جب وہ اپنی کل میں رہے تھے کہ مریم کی کفاڑت کون کرے گا وہاں کل کا لذئی جب وہ جھگڑا کر رہے تھے اس کو میں موجود نہیں تھے حاضر ناگر ہونے کی بھی اس آیت میں اللہ تعالی نے نفی کر دی پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ بجمعین کے علاوہ دیگر اولیاء سولہ نیک لوگ وہ بھی غیب نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر نہیں جانتے انبیاء دیگر جو ہیں وہ بھی اور ان کے علاوہ صلاحات اور ان کے علاوہ نیک لوگ جتنے بھی اولیاء ہیں ان میں سے کوئی بھی غیر نہیں جانتے بحث المقد کے خدام اور وقت کے پیغمبر زکریہ علیہ السلام کو پورا ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی جانتے ہوتے یہ زکریہ علیہ السلام و جانتے ہوتے یہ بھی نبی تھے دیگر نئے لوگ بھی جھگڑا کر رہے تھے ہم نے کفاذ کرنی ہم نے کرنی ہے اگر ان کو پتا ہوتا کہ کھبا نکلنا زکریہ علیہ السلام کے نام ہے پھر میرے کو جھگڑنے کی کا ضرورت نہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر جانتے ہیں نہ دیگر انبیاء غیر جانتے ہیں نہ ہی سوراہ اور اولیاء غیر جانتے ہیں اور اس سے شریعت کا ایک قانون بھی سمجھ آتا ہے کہ جب ایک چیز کے اندر دغا کرنے والے اقدار زیادہ ہوں تو قرآن مار دیا جائے قرآن دادی کر لی جائے تو قرآن دادی کا اصول اور قانون یہ بھی شریعت کا بھی فیصلہ ہے ان کے قور کے ذریعے جس کا نام نکلے گا وہ فیصلہ شرح فیصلہ ہوگا شریت کا فیصلہ ہوگا کچھ لوگ, لوگ جے کو بھی پورا سمجھتے ہیں اور کچھ برے کو جا سمجھ لیتے ہیں یہ ان کے فہم کا سوال ہے پورا اندازی اور جبے میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی طرح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 برہت نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے اللہ کو خالہ ہو پانچ بڑے بڑے مسائل ایک ہی آیت نکال کر دی تو وہ لوگ جن کے جو دماغ میں کٹی اور خرابی ہوتی ہے وہ دائیں بائیں کی باتیں سوچتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے تو تمام سر مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا نبی کے عالم الغ ہونے کی بھی نبی ہو گئی اس آیت میں دیگر انبیاء صلحاء سیاح اولیاء کے عالم الغد ہونے کی بھی نبی ہو گئی نبی کی نبوت کا بھی اس بات اس آیت کے اندر ہو گیا اتنے ہی مسائل ہیں جو اللہ خان بتلا نے یہاں پر حل کر دی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی تو دیکھ دے رہا